کردے جو واقعہ تھا صاحب ایمان ہیں وہ یت منکم شہدا اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے شہادت کا درجہ, درجہ آتا فرما دے اس کے بارے میں بھی جو بات میں نے کہی تھی شاید پوری طرح واضح نہیں ہوئی تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا اصل میں یہ واحد مقام ہے پرانے مجید کا جہاں شہید کے معنی لاز مقبول فی سبیل اللہ لینے پڑیں گے کوئی اور معنی لینے کا یہاں امکان نہیں باقی ہر جگہ پر جو الفاظ آئے, آئے ہیں شہید یا شہدا کے ان میں دونوں امکانات موجود ہیں مقبول اللہ بھی اور شہید تو در حقیقت ہر وہ شد ہے جو گواہی دے رہا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی ہر مسلمان جو اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کا اور اس کے رسول کا موتی فرمان ہے وہ شہادت دے رہا ہے اپنے عمل سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو در حقیقت دین پر عمل کرنا اور دین کی دعوت دینا یہی شہادت ناز ہے اسی معنی میں تمام انبیاء شہید تھے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے تو شاز ہی تھے لیکن یہ کہ ہر رسول شہید تھا ہر نبی شہید ہے پوری امت شہداء پر مشتمل ہے قزال کا جانناک امت وسطن شہدا النداز یہ پوری امت جو ہے شہیدوں پر مشتمل ہے اس لیے کہ انہیں اپنی زبان سے بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی انہیں اپنے عمل سے بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی انسرادی سطح پر بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی اجتماعی سطح پر بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی تو شہید جو ہے در حقیقت مقبول فی صبیر اللہ کے معنی میں جو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہے قرآن میں صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں اس کے یہ معنی لابح لینے پڑتے ہیں ورنہ باقی جگہوں پر اس کا امکان موجود ہے کہ وہ اصل میں شہید اس دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا یہ وہ بات تھی جو میں نے کی تھی لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد مقبول فی سبیل اللہ باقی قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر اب میں نے باپسی مثالیں دی تھیں۔ کہ قتل ہی کا لگ جاتا ہے تم مت سمجھنا ان لوگوں کو ولافی سبھی لاہ اموات ولا سبی لہ اماتا خود حضور کے بارے میں آ چکا ہے وہ ماں محمد اللہ رسول خدول ماتا اور یہاں لفظ شہادت نہیں آیا تو اصل میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اس کے لیے بھی لفظ عام طور پر قرآن میں جو استعمال ہوا وہ قتل ہی کا ہے وہ اللہ عالمین تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو یہ نقصان پہنچا ہے اور عارضی طور پر جو مشرقین کو اور کفار کو کچھ فتح سی حاصل ہو گئی ہے تو اللہ ان سے کوئی محبت کرنے لگا ہے اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا لیکن بہرحال امتحان اور آزمائش میں سے تمہیں گزارنا یہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہے اسی کو مزید واضح کر دیا بلے یوم صلاح النظین آمن تاکہ اللہ اہل ایمان کو خالص کر لے میں بیان کر چکا ہوں کہ فحص اور محض فحص فاحث اور یہ محص میم ح واد فرق صرف یہ ہے کہ فحص کا مادہ آتا ہے دو چیزیں گڑبڑ ہوں انہیں علیحدہ کر دینا اور محض کا ماندہ آتا ہے کوئی شے ہے اصل مطلوب اس کے ساتھ کوئی امپیوریٹی ہے کوئی اس میں کوئی اور غلط شے شامل ہو گئی ہے تو اس سے علیحدہ کر کے اس شے کو خالص کر لینا والے اللہ نذیم آمن کیونکہ تمہارے اندر کچھ گڈمٹ ہو گئے ہیں تمہاری جمعیت میں صادق و ایمان لوگ بھی ہیں کچھ مرافک بھی شامل ہو گئے تو اللہ پاک کر لینا چاہتا ہے اگلے ایمان کو تاکہ یہ کہ نفری بالکل جو ہے وہ کھڑے مسلمانوں کی کھڑے عیسائی ایمان لوگوں کی نفری پاک ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ بٹا دے گا اَمْ حَسِبْتُ مَنْ الْجَنَّتَ وَلَمَّا جَاهدُوا مِنْكُمْ <مَسْفَابِرِينَ> کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تک یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے جہاد کیا اب یہاں بھی دیکھیے یہ اگرچہ عام ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو تو دیکھ چکا ہے ان کا جہاد تھی سبھی اللہ تو مبرہن ہو کر آ چکا ان کا ذوق شہادت مبرہن ہو کر آ چکا یہاں بھی معاملہ وہ ہے کہ خطاب عام ہے مراد یہاں خاص ہے وہی لوگ جو بدن میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہی لوگ جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دعوے بھی کیے تھے کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے میدان جنگ میں جا کر کھلا مقابلہ کریں گے ہم کیوں فصیل کے کی اندر ہو کر اور مدینے میں محسور ہو کر دفاع کریں در حقیقت ہوئے سے کی طرف ہے ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں وہ یا نب اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بالکل کھول دے واضح کر دے ان کو جو صبر کرنے والے یہ دفخواست طور پر نوٹ کیجئے یا نلب اس لیے کہ اس منتخب نصاب کا حصہ ہے پنجم جس کے یہ دروس ہیں اس کا یہ درس ہفتم ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اصل میں وہی دباس بالحق جو ہے یہ مباحث صبر پر ہی تو در حقیقت ان سب کا جو ہے اسی کی شرح پر اور تفصیل پر ہے وقت کل تم تمن نارل موت اب دیکھیے یہاں واضح ہو گیا کہ خطاب عام تھا لیکن حقیقت میں کن سے گفتگو ہو رہی ہے اور تم بڑی موت کی آرزو میں کرتے تھے جبکہ ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی اس وقت تم بہت ہی جو ہے تمنائیں کر رہے تھے کہ شہادت کی موت جو ہے وہ ہماری آرزو ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ بال غنیمت نہ لیکن یہ کہ کسی حقیقت کو دیکھے بغیر کو دعوے کرنا یہ اور بات ہے اب فرمایا فقت رہے تو منہ ہو وقت تنظر تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو اور تم دیکھ رہے تھے اس کا با محاوراورہ ترجمہ ہوگا آنکھیں چار ہو گئی کہ نہیں موت کے ساتھ اب جو ہے آنکھیں چار ہو گئی معلوم ہو گیا کہ موت ظاہر بات ہے کہ کوئی اتنی ہلکی شے نہیں ہے اتنی آسان شے نہیں ہے اور ہمیں تعلیم ہی دی گئی ہے کہ کبھی بھی اس کی آرزو نہ کی جائے ویسے بھی آرزو نہ کی جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے تو یہ امتحان سے فرار ہے موت کی آرزو کرنا اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ موت یہ تو دعا کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ ہمیں اللہ جب بھی موت میں شہادت کی موت اتا فرمائے لیکن یہ کہ موت کی آرزو اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ امتحان اور صبر کے جو ہمارے آزمائش ہے اس میں یہ کہ تو تو ہمیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ کر بلا تحمل علینا عصر کا ماں حمل من قبلنا قبل ولا تحمل نہ مالا تو اوقت اللہ اور اگر وہ آزمائش تیری طرف سے آئے تو اللہ ہمیں تو ہی ثابت قدم رکھ تیری ہی طرف سے اگر توفیق ہو اور صبر کی توفیق ہمیں عنایت ہوگی تبھی ہم قائم رہ سکیں گے مما محمد اللہ رسول اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں غلط من قبل الرسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں بالکل یہی انداز ایک اور مقام پر قرآن میں قل ما کل تو من الرسول اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں کیوں اتنے تم لوگ جو ہے اس میں اجنبیت کا احساس کر رہے ہو مجھ سے پہلے بہت رسول آئے ہیں بہت سے رسولوں کا تذکرہ جو ہے یوں سمجھیے کہ لگ بھگ پچیس تیس امبیاء کرام کا رسولوں کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے اور قرآن کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے رسول ایسے بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا رسول قد کا سس من قبل مالے لم منقبل اور تو اس حوالے سے یہ تو ایک سلسلہ ہے ایک زنجیر ہے سنہری میں اس کی آخری کڑی ضرور ہوں لیکن یہ کہ کوئی نئی نویلی شہ نہیں ہوں یہ کوئی میں نیا انوکھا رسول نہیں ہوں وہی بات یہاں کہی گئی وہ محمد اللہ رسول کا من منقبے رسول یہ اللہ کے رسول کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں رسول ہمارے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں الہ ماہم ملا والم ماحم بل سورہ دور میں فرمایا جو ذمہ داری ان کی ہے اس کا حساب ان سے لے لیا جائے گا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی الہ ماحملہ ما تم افئی ماتا خوطلاً غلط تمہ یہ ہے اصل بات جو اس وقت کہنی مقصود ہے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں پھر نوٹ کیجئے یا پھر وہی لفظ آ رہا ہے خوطلا یہاں پر لفظ شہادت نہیں آیا ہے اقوی بات تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں ان قد تمہارا آتا دیکھو تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے یہ چونکہ وقتی طور پر ایسی کیفیت ہوئی بار مسلمانوں پر کہ حوصلے پست ہو گئے جب یہ خبر ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا حضور خود شہید ہو گئے یہ بھی ایک طبی سا نتیجہ تھا اس کا کہ بہت سے حضرات جو ہے حضرت عمر کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تھے اور سورت بھی یہی ہوئی ہوگی کیونکہ اس بندر میں حضرت عمر بھی ان لوگوں میں شریک تھے کہ جنہوں نے وہ پسپائی اختیار کی تھی اور پہاڑ پر چڑھ گئے تھے تو کسی جگہ پر تلوار پھینک کر بیٹھے ہوں گے اس وقت جو ہے جو بلکہ روایات میں جو میں نے پڑھی آج تو نہیں دیکھی ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے کی پڑھی ہوئی یاد ہے کہ حضرت ابو بکر کا ہی گزر ہوا ہے وہ جب ادھر سے پکار آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ پہنچے ہیں فوراً وہاں وہاں سات انصاری اور دو مہاجر تو پہلے سے حضور کے باڈی گارڈس کی حیثیت سے موجود تھے جب نرغہ ہوا ہے کفار کا حضور پر ساتوں انصاری صحابہ نے تو جان دے دی جامع شہادت نوش کر لیا باقی یہ دو جو ہے حضرت طلح ابن عبید اللہ اور حضرت صادن وقاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ ابھی تھے اور بہت مجروح ہو چکے تھے لیکن پھر جو سب سے پہلے شخص پہنچا وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے ساتھ ہی ابو عبید ابو جن کے بارے میں حضور کا یہ فرمان ہے لیکن امین و حاضر ابو عبید اس امت کے امین ہیں بہرحال اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب دوڑتے ہوئے حضور کی پکار سن کر ادھر لپک رہے تھے تو کہیں حضرت عمر کے پاس سے گزر ہوا ہے اور جب انہوں نے کہا کہ اب حضور کا انتقال ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں اس کے بعد تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر اگر تو واقعی حضور کا انتقال ہو چکا ہوتا تو پھر تو ہمیں اور زیادہ محنت کے ساتھ اس مشن کے لیے اپنی جانے کھپانی چاہیے کوشش کرنی چاہیے تو پھر حضرت عمر دوبارہ کھڑے ہوئے تو فرمایا افعیم افعیم قلب فل اللہ شعب جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بس اللہ شاکرین اور جو لوگ شکر کرنے والے ہیں اللہ نے جو انہیں ہدایت دی ہے جو نعمت عظیم عطا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تمہارا شمار ہے جو اس کا حق ادا کریں گے اس نعمت کا اللہ تعالی انہیں جزا عطا فرمائے گا وما کان الفسن الطبوۃ اللہ بزن اللہ کے تابم و چلا یہ ہے در حقیقت بندے مومن کی شجاعت کہے بہادری کہے اس کے سبات اور صبر اور استقامت کے لیے سب سے بڑی شے وما کان الفسن الطبوۃ اللہ بزن اللہ اور کسی بھی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر موت واطع ہو سکے مگر اللہ کی اجازت سے کتابوں موت جلا پہلی بات تو یہ کہ بغیر ازن رب موت نہیں آئے گی ازن رب سے آئے گی کسی کے کیے کچھ نہیں ہوگا حول ولا قوت اللہ بلّا کوئی کتنا ہی بڑا آپ کا نقصان پہنچانا چاہے آپ کو دشمن ہو نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا ذملہ ہو کوئی کتنا ہی آپ کا بہی خواہ ہے خیر خواہ ہے آپ کا فائدہ کرنا چاہتا ہے نہیں کو فائدہ پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا ازنان. لاح اللہ بلّا <بِاللّٰ> اسی طرح موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس نے رب نہ ہو اور نمبر دو کتابوں موجلہ وہ تو ایک طے شدہ ہے وہ اجل جو ہے وہ وقت معین ہے جو طے شدہ ہے لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے آئی نہیں سکتے اور جب اس کا وقت آ جائے گا وہ ٹلے گی نہیں جب یہ یقین ہو جائے کسی انسان کو اس بات کا تو اب پھر اس کے اندر بے خوفی پیدا ہو جائے اگر اللہ کا لکھا ہوا وہ وقت آ ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور اگر وہ آیا نہیں ہے تو لاکھ دشمنوں کا لرگاہ ہو جائے اور لاکھ جو ہے ان کے پاس ہتھیار بھی ہو اور سارے مواقع ہو وہ موت مجھے نہیں آ سکتی اس کا یقین ہے در حقیقت کہ جو انسان کے اندر وہ صبر اور ثباب اور استقامت جو ہے اس کا کوہ ہمالا اس کو بنا سکتا ہے وہ ما کام الفسن الموتا اللہ بزل کتاب و مت جلا وما یور ثوابت دنیا منا اصل بات جو طے کرنے کی ہے کسی بھی انسان کے لیے وہ یہ کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے یہ رادا کا کر رہا ہے اگر تو دنیا کا ثواب بھاگ دوڑ جو بھی انسان کر رہا ہے محنت مشقت زندگی اپنی جو لگا رہا ہے توانائیاں صلاحیتیں ذہانت جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو انویسٹ کر رہا ہے صرف اس دنیا میں بدلا لینے کے لیے مما یونت ثوابت دنیا ثواب کہتے ہیں بدلے ہو ظاہر بات ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ محنت مشقت پروفیشنل میدان میں ہو یا کہیں اور کسی بزنس میں ہو یا کہیں کسی ملازمت میں ہو کہیں بھی ہے جو بھی انسان نے محنت کی ہے اب اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے اس کے پیش نظر وہ حدف اس دنیا میں ہے کچھ لینا حاصل کرنا تو غرمایا میور ثوابت دنیا گوتے ہی مندہ ہم دے دیتے ہیں اس میں سے کر لو عیش تم یہاں پر جو بھی تمہاری محنتیں ہیں بھاگ دوڑ ہے اس کا یہ سمرا ہے اس کے یہ نتائج ہیں ہم تمہیں دیے دیتے ہیں یہاں تم جو بھی ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو وہ میور ثوابل آخرت گوتے ہی مندہ مصنج سے شاکرین اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے میرے نزدیک ہر مضمون جو ہے پرانے مجید میں اگرچہ بار بار آتا ہے لیکن ہر ایک مضمون کے لیے کوئی خاص مقام جو ہے وہ اس کے کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں سورہ بن اسرائیل کی آیات جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی پوری تفصیل اس اللہ تعالی کو جو قانون ہے اس کی پوری تفصیل وہاں آ گئی ہے یہاں اس کا وقت نہیں ہے وَمَن یور صواب الْآخِرَةِ آخرت نوتے ہی نندھا اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اپنی بھاگ دوڑ محنت کوشش جدو جو صحیح اس کے نتائج آخرت میں چاہتا ہے نوتے ہی ہم اسے دیں گے اس میں سے بس انجز شاہ اور جزا دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو یہ گویا کہ دوبارہ دوہرا کر بات آ رہی ہے جو بھی ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں جو بھی کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہمارے لیے خرچ کر رہے ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ اقدا نہ ہوا اپنا سب کچھ جو ہے متائے دنیا اور متائے زیست اور متائے حیات جو ہے اللہ کے قدموں میں انسان ڈال دے کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب تیرے لیے اتنا و نسخی و ماہیا و مماتی اللہ رب تو یہ کرے گا پھر اس کے لیے تو جو ہماری جگہ ہے جو ہمارا بدلہ ہوگا جو ان کے لیے انعامات ہوں گے جو ان کو خلعتیں جو ہم دیں گے وہ تو ظاہر بات ہے جیسے کہ بارہا میں نے وہ آپ کو ابھی سنائی ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں مالا عین ال رات ولا از المیٹ و ما خطرہ بشر ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہ کسی کان نے ان کا کوئی تذکرہ سنا نہ کبھی کسی انسان کے دل پر اس کا احساس تک جو ہے وہ گزرا تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کثیر اب یہاں پر تاریخی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو آج تم جس کشاک دو چار ہو اور جس امتحان میں سے گزر رہے ہو بھٹیوں میں سے یہ تو ہوتا آیا ہے کتنے ہی نبی گزرے ہیں گائیم نبی تاطل ربیون کثیر ان کے ساتھ ان کے عوان و انسار بن کر تال کیا جنگ کیا بہت سے اللہ والوں نے یہ ربی جو ہے رب سے ہی بنا ہے ربانیون بھی آتا ہے قرآن مجید میں اور ربی کلش بھی آتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود کے ہاں یہی لفظ آج تک چل رہا ہے وہ اپنے علماء کو ربائز کہتے ہیں اصل لفظ وہی ہے اس کا تلفظ جو ہے ربائی ربائی جو ہے حقیقت میں لفظ یہی ہے کہ جس کا وہ تلفظ یہ بن گیا ہے اللہ والے رب والے تو وکائی کا اللہ والے تھے اللہ کے چاہنے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ کی رضا چاہنے والے جنہوں نے بہت سے نبیوں کے ساتھ ہو کر جنگوں میں حصہ لیا فما واہنو لِمَا سا فِي فی سبھی تو اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ ان پر پڑا جو مصیبت بھی آئی جو تکلیفیں بھی آئیں جو غزل پہنچا اس پر ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی وہن کا لفظ آج کے درس میں پہلے لفظ آیا تھا ولا کہ واہن جو ہے کمزوری زف اور اس میں خاص طور پر جبکہ انسان کی ہمت جو ہے وہ پست ہو جائے فماں بہانو لما فی سبھی للہ اللہ, اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں جو مصائب ان کو انہوں نے جھیلے اس پر ان کی ہمتیں پس نہیں ہوئی وہ ماں اور نہ ہی وہ کمزور پڑے وہ نہ ہی انہوں نے ہتھیار رکھے نہ ہی انہوں نے یعنی جو ہے کسی کے سامنے ان کی اطاعت قبول کی یہ در حقیقت ایک ہی عمل ہے جس کے لیے تین الفاظ آ رہے ہیں انسان کی داخلی کیفیت میں پہلے پست ہی پیدا ہوتی پست ہمت جب پیدا ہو گئی پست ہمتی تو اس سے آساب ڈھیلے پڑتے ہیں یہ زوف ہے اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا کسی کی اطاعت قبول کری تو اس کے لیے لفظ نوزاتا کانا یقینوں سے یہ مادہ ہے جسے جس استقانو بنا ہے جس کے معنی مانی خزاں بزل کسی کی تابے اختیار کر لینا کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا کسی کے سامنے سرنگو ہو جانا خزاں و ذلہ یہ اس کا بقوف ہے تو پہلے ہمت پست ہوئی اندر اس سے یہ کہ آساب بھیلے پڑے ذوف پیدا ہو گیا اس ذوف کا نتیجہ پھر یہ کہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے کسی کی تابے اور کسی کی غلامی اختیار کر دیے ان تینوں چیزوں کی نفی کی گئی فما بہانو لما سابفی سبھی للہ وما غروف و مستکانو واللہ یحب الصابرین اور اللہ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر نوٹ کیجئے ہمارا یہ پانچواں حصہ جو اس منتخب نصاب کا یہ ہی کے مباحث پر ہے واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہم ربنا جعلنا منہم وما کانا قولهم اللہ مرمن اللہ من کانا کو اب یہ جو دعا ہے تقریباً انہی الفاظ میں یہ دعا جالو اور تالوت کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کا جو تذکرہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وہاں بھی اسی معنی میں اسی انداز میں یہ دعا موجود ہے یہی دعا ہے تقریباً انہی الفاظ میں کہ جس کے اندر کے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آتی ہے اس لیے کہ اب سورہ بقرہ چونکہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے پہلے تو وہ مرحلہ کے جو کبھی بنی اسرائیل پر تالو اور جالو کی جنگ کے موقع پر آیا تھا وہی اب آنے والا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے وہ دعا جو ہے اسی پر سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے یہاں بھی اسی کا حوالہ ہے کالو ان کی تو بات بس یہی تھی جب بھی کبھی انہیں دشمنوں کے سامنے اور مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑا میدان جنگ میں آنا ہوا تو ان کا قول یہ تھا اللہ ان کالو رب بن سنا زنو بنا و اسرافنا سب دام بن سر قابل قافی اے رب ہمارے بخش ہمیں ہمارے گناہ کو کوتاحیاں جو ہوئی ہیں گنا ہوئے ہیں مغفرت فرما دے وہ اسراف انافی امرنا اور ہم نے اپنے معاملے میں اگر کہیں زیادتی کی ہے زیادتی کا صدور ہو گیا ہے تازی کر بیٹھے ہیں ودود سے تجاوز کر بیٹھے ہیں تو منقفرنا ضرور بنا وہ اسراف انافی امرنا و سب اور ہمارے قدموں کو جما دے تصویر سباد سے تصویر اس سے فعل ہم اور جما دیں ہمارے قدموں کو قبل کافرین اور مدد اور ہماری ان،, ان کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہم اپنی متائزیز لے کر اور جانے ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو گئے ہیں اب تیری ہی طرف سے تصویر ہو تیری ہی طرف سے تائید ہو تیری ہی طرف سے نصرت ہو تو ہم کامیاب ہو سکیں گے وبا کام اللہ قانو ربن لَنَا ضلع بنا فِي اسرا فنا فی ابل عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ دنیا الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثوابل آخرہ تو اللہ نے عطا فرمایا انہیں دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا تو بہت ہی عمدہ بدلا اب یہ ہے وہ جس کو کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں جو دعا نقل ہوئی ہے کہ اہل ایمان کی دعا کیا ہوتی ہے ربنا آتنا پھر دنیا حسن وفیل آخرت حسنتوں کا بننا لیکن دنیا میں ہسنا سے مراد لازم یہاں کی فارغ البالی اور یہاں کی نعمتیں نہیں ہیں جو ثابت قدم رہ گیا جس کے پاؤں نہیں لگمگائے امتحان میں کامیاب ہو گیا سب سے بڑا ہسنا یہ ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے یہ بھی بہت بڑا اس دنیا کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے انسان کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے جو حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جبکہ جیل میں تھے قید میں تھے سختیاں جیل رہے تھے ان جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے تم میرے جسم کو جو اضاع پہنچا رہے ہو پہنچا سکتے ہو میری روح کو کوئی ایزا نہیں پہنچا سکتے وہ تو اس وقت جنت میں ہے ان نہ جنتی ماڑی وہ جنت میرے ساتھ ہے تم مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اطمینان ادا فرماتا ہے اللہ بکر اللہ تتمہد القلوب دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکور یہ دھویا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے جو انسان کو فطا ہوتا ہے تو فطا ہو ثوابت دنیا و حسنا ثواب باقی اس سے آگے پڑھ کر فتح ہو لسرت آ جائے اے راجا اللہ اب الفت واعط اللہ خلو رفی دن اللہ یہ بھی یقیناً اس میں شامل ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ فتح ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالی سے جو عہد کیا ہے اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دے دی بس یہی سب سے بڑی کامیابی زال کہ المبین و اللہ یقین المحسنین اور یقین اللہ تعالی ان محسنین سے محبت کرتا ہے صابرین آیا تھا اب یہاں محسنین آ گیا ذہن میں رکھیے وہی جو تین مرتبے ہیں جو حدیث جبرائیل میں آئے ہیں اخبرنی انل الاسلام اخبرنی انل ایمان اخبرنی انل الاحسان احسان وہ کیفیت ہے انسان کی بندگی اللہ کی دا اللہ کی بندگی میں اس درجہ شدت پیدا ہو جائے کان نہ کا تراہ ہو فینم تکن ترا ہو بالکل اس درجے کا یقین ہو جیسے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جائے اور اس کیفیت کے ساتھ تن بن دھن اللہ کی راہ میں لگا رہا ہو تو یہ درجہ احسان ہے بارک اللہ لی وقرآ عظیم و نفانی میاں کمبل آیا وسن کی